الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى امير في الفاضل محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب الابتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو معيم قال حدثنا سبيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبده وقال إني لن ألبسه ابدا فنبدى الناس خواتيمهم الحمد للہ شرب العالمین ولاقی بطلامطقین ولاء الدوان اللہ علمین وصلاۃ وسلام علیہ اشرف الامبیا اب المرسلین نبی محمدن ولا علیہ وصحبی باہل طاحت ہی اجمعین حدیث کی سند آپ ملاحظہ کی ہے یہ ربائی سند ہے امام بخاری رحمہ اللہ اور نبی علیہ السلاۃ السلام کے مابین چار واسطے ہیں پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ اس میں سفیان الحین رحمہ اللہ جن کا لقب معروف ہے ملحق الاحفاد بالاجداد کیونکہ یہ طویل العمر تھے تو یہ پوتوں کو دادوں کے ساتھ ملانے والے ہیں اور جو بھی ان کے تلامزہ ہیں ان سے لقا کی برکت سے انہیں سند کا علوم حاصل ہے تو یہ بھی ایک ربائی سند ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جس میں صرف چار واسطے ہیں آپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باب ہے باب الاقتا کہ افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اقتدا آپ کے افعال کی اقتدا اسی قسم کا باب پہلے گزر چکا ہے باب الاقت بسونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتدا کیا فرق ہے دونوں بابوں میں ایک باب ہے آپ کی سنتوں کی اقتدا اور یہ باب ہے آپ کے افعال اور جو کام آپ انجام دیتے ہیں ان کی اقتدا لفظ سنن جو ہے بھی اصطلاحی اعتبار سے چار شرعی کاموں کا نام ہے ایک آپ کے اقوال آپ کی فرامین دوسرا آپ کے افعال مبارکہ جو آپ کی سنتیں ہیں اور تیسرا جو آپ کی تقریرات ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے خود تو نہیں کیا اور صحابہ کو بھی منع نہیں فرمایا تو آپ کی خاموشی اس عمل کی تقریر ہے اس کی پختگی ہے اور اس کا اس بات اور چوتھی چیز جو علامہ نے اس میں شامل کی ہے وہ آپ کی کوئی مستقبل کی خواہش جس کا آپ نے اظہار کیا ہو مگر عملی جامہ پہنانے کا موقع نہ ملا ہو تو وہ بھی آپ کی سنت شمار ہوتی ہے اور یہ سارے شرعی مفاہیم ہیں اس طرحی اعتبار سے یہ ہیں ان اقتدا بسون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا شرعی معاملہ ہے اور جہاں تک افعال کا ذکر ہے تو آپ کے افعال میں بہت سے ایسے امور شامل ہیں جن کی اقتدا شر فرض نہیں ہے اس بات کو واضح کرے گا مثال کے طور پہ کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کا تعلق جبلت اور فطرت سے ہوتا ہے بھوک لگی تو کھانا کھا لیا جب بھی لگے پیاس لگی تو پانی پی لیا اور نیند آئی تو سو گئے اب اگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر کھانا کھانا ثابت ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ اس موقع پر کھانا کھانا سنت ہے تو یہ بات نہیں ہے یہ ایک فطری عمر جب بھی بھوک لگے گی آپ کھانا کھائیں گے جب پیاس لگے گی تو آپ پانی پیئیں گے اگر کسی موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کا پانی پینا یا کھانا کھانا ثابت ہے تو اس موقع کو کھانے کے لیے پینے کے لیے سنت قرار دینا یہ شر عمر نہیں اور قرینہ اس بات کو وعدے کر رہا ہے اسی طرح جس معاشرے میں آپ موجود تھے اس معاشرے میں کچھ امور عادتن موجود تھے جیسے لباس ہے اس دور کا لباس جو آپ نے بھی پہنا تو آج کے دور میں اگر لباس ہمارا مختلف ہو تو پہن سکتے ہیں نبی اسلام کا لباس ایک امرے عادت ہے کہ وہ زمانے کا آپ کے دور کا معتاد لباس تھا آج اگر لباس اس سے مختلف ہے وہ پہن سکتے ہیں اشریح حدود کی تکمیل ضروری ہے لباس ٹہنے سے اونچا ہو جسم کے لیے ساتر ہو اس لباس میں کسی کافر قوم کا تشبہ نہ ہو ایسا لباس نہ پہنے جس میں کسی کافر امت کی تشویح لازم آ رہی وہ شرن حرام ہے اور نہ کوئی انوکھا لباس پہنیں کہ لوگوں کی نگاہیں آپ پر اٹھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لباس شہرا اسے لباس شہرت کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور لوگوں کی نگاہیں اٹھیں کہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے تو اس قسم کے امور نہ ہو جو ایک عادی لباس آپ کے معاشرے میں ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں اسی طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عادی لباس آپ کے معاشرے میں تھا آپ نے وہی زیب تن فرمایا تو یہ قرینہ واضح کر رہا ہے کہ کسی لباس کا تقید شرعی امر نہیں ہے اور آپ کی سنت نہیں ہے آپ اپنے معاشرے کا مروج لباس پہن سکتے ہیں شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اسی طرح کچھ کام اتفاقاً ہو جاتے ہیں نبی السلام کے جیسے سفر جاری ہے اور کسی مقام پر آپ نے نماز پڑھی نماز کا وقت ہو گیا اب اس مقام کا تعین سنت نہیں ہے نماز کا وقت جہاں ہو جائے آپ پڑھیں گے اگر آپ اسی علاقے کی طرف سفر کر رہے ہیں اور آپ کی کوشش ہو کہ میں وہیں رک کر نماز پڑھوں کیونکہ عمر مصنون نہیں ہے شرن ویسے بعض کی حرص تھی کہ ان امور میں وہ نبی علیہ السلام کی افتدا کیا کرتے تھے جیسے عبداللہ عمر رضی العنہ کسی ایسے سفر پر جاتے جہاں نبی علیہ السلام نے بھی سفر اختیار کیا ہو تو راستے میں جو امور آپ نے انجام دیے وہ انجام دینے کی کوشش کرتے تھے حتیٰ کہ انہیں یہ بھی یاد ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس راستے میں کہاں کہاں استنجا کیا تو آپ بھی وہاں رکتے اور استنجا کرتے یہ ایک طرح کی محبت کی علامت ہے لیکن شرعن ان امور کا التظام ضروری نہیں ہے یہ فرق ہے ان دونوں بابوں میں پچھلا باب سنن کی اقتدا اور یہ باب افعال کی اقتدا اللہ کے پیارے پیغمبر کے اوامر اور اقوال بھی حجت ہیں اور آپ کے افعال بھی حجت ہیں مگر افعال کی دو قسمیں کچھ افعال وہ ہیں جن پر شرعیت ثابت ہوتی ہے وہ اختیار کرنا ضروری اور کچھ افعال وہ ہیں جنہیں قرینہ بتاتا ہے کہ یہ شرعی امور نہیں ہیں بلکہ بعض امور بطقعدۂ فطرت ہیں بعض امور بطقع عادت ہیں اور بعض امور, امور کا سدور اتفاقی ہے تو ان میں آپ کی ابتدا ضروری نہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دونوں امور میں تفریق کے لیے یہ نیا باب قائم کیا ہے باب الاقتائے بے فعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وہ دور تنزیل شریعت کا دور تھا اور صحابہ نبی علیہ السلام کا جو امر دیکھتے اسے اختیار کرنے کی کوشش کرتے وہ سمجھتے کہ شاید یہ شریعت ہے جو اللہ نے اتاری جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نماز پڑھائی اور چار کی جگہ پانچ رکاط پڑھ گئے صحابہ نے بھی پڑھی کہ شاید کوئی نیا امر آ گیا ایک موقع پر جماعت کرائی اور چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پڑھ لی اور سلام پھیر دیے صحابہ نے بھی پھیر دی کہ شاید اللہ کا نیا امر آ گیا ایک موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جماعت کرائی اور دوران جماعت اپنی جوتے اتار دیے صحابہ نے بھی اتار دی کہ شاید کوئی نیا امر آ گیا وہ تو بعد میں آپ نے وضاحت فرمائی کہ مجھے جبریل امین نے آگاہ کیا تھا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست تب میں نے اتار دی تو اس طرح صحابہ کرام نبی السلام کے افعال کی تباہ کرتے تھے اور یہی جو حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے اس میں اسی چیز کو واضح اور ثابت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی اور وہ انگوٹھی سونے کی تھی صحابہ نے بھی آپ کی ابتدا میں سونے کی انگوٹھی بنا لی اور پہن لی ایک روز رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتار دی اتار کر پھینک دی صحابہ کے نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار دیں اور اتار کر پھینک علیہ یعنی اسلام کی کے افعال کی اقتدا یہ ان میں خرص تھی کہ امام الانبیاء کے افعال کی اقتدا کریں اچھا اب یہاں کیا چیز ہے یہ انگوٹھی کا معاملہ شرعی ہے یا ایک عمر عادت یا لباس کے طور پر ہے چونکہ اللہ کے پیغمبر نے پہنی جب آپ نے سونے کی انگوٹھی اتار دی تو چاندی کی انگوٹھی پہن لی اور صحابہ نے بھی پہن لی صحابہ نے بھی, صحابہ نے بھی چاندی کی انگوٹھی پہن لی اس کا معنی یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کے پیغمبر کی سنت سمجھ کر چاندی کی انگوٹھی پہنے گا تو اس پر وہ ماجور ہوگا مستحق اجر ہوگا اگر سنت سمجھ کر وہ پہنتے یہ معاملہ جو عام لباس کے امور ان میں شامل نہیں ہے تبھی تو آپ جب سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینکی تو فرمایا کہ وزلا لََََََََََََََََََََ البسہ ہُ آبادہ اللہ کی قسم اب میں سونے کی انگوٹى کبھی نہیں پہنوں گا تو صحابہ کرام نے بھی اتار کر پھینک دی تو اس کا معنی یہ ہے كہ نبى ام کے افعال افعال مبارکہ جو ہم تک پہنچے اگرچہ قرائن اس کا سنت ہونا واضح نہ بھی کر رہے ہوں لیکن آپ کی محبت میں اگر کوئی ان کو اپناتا ہے تو اس پر وہ اجر کا مستحق ہے لیکن یہاں تو کرینہ موجودہ قرینہ کہ یہ معاملہ دین میں شامل اور داخل ہے اور اس پر آپ کی پیروی کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من امنت آپ نے سونے کی انگوٹھی بنائی فتح خط اناس و خواتین تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی پہن لی اس حدیث و علماء نے ایک اور استعال کیا ہے اور وہ یہ ایک, ایک عالم یا ایک دائی یا یقوم کا وائد یا قوم کا خطیب اگر واض میں اپنے درس میں ایک بات کہتا ہے تو اس بات کو اگر وہ حق ہے تو قبول کرنا چاہیے لیکن لوگوں کے لیے موثر خطیب کا عمل ہے اس کا عمل بڑا دائی ہے زبان سے ایک بات کہہ دے وہ بھی ایک دعوت ہے مگر اس پر عمل کر لے تو وہ بڑی دعوت ہے تو جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی السلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو صحابہ نے بھی پہن لی آپ کا عمل ایک داغی ہے تو بجائے قدر لسان کے وہ بھی ایک طریق دعوت ہے لیکن عمل اس سے بڑا طریق دعوت ہے فقاد نبی و صلی اللہ علیہ وسلم ان تخص و خاتم مندا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور اس کو پھینک دیا اور آگے فرمایا کہ ان لن, لن البسا ہوں آبادا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا یعنی سونا کبھی نہیں پہنوں گا حدیث میں یہ صلاحیت ہے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے تو مرد اگر سونا پہنیں گے تو اس میں دو قواعدیں ہیں ایک تو جس چیز کو اللہ کے بیگمبر نے حرام کہا اسے آپ نے اختیار کیا اور آپ کے امر کی مخالفت دوسرا سونا عورتوں کے لیے تو مرد کا سونا پہننا تشب و بن نسا ہے عورتوں کی مشابہت ان دو خرابیوں کے بنا پر یہ مستقل حرام ہے امام بخاری نے حدیث پر ایک اور باب قائم کیا ہے باب من حرف عل شعی و یہ ایک شخص قسم کھاتا ہے خواہ سے قسم نہ بھی لیجے۔ کسی معاملے میں نظا ہے اور آپ کہتے ہیں قسم کھاؤ اور وہ قسم کھا جاتا ہے یہ ایک معاملہ ایک ہے ابتدا قسم کھانا قسم نہ بھی لی جائے تو قسم کھانا جائز ہے امام بخاری کا اشتار یہ کہ جائز ہے کیونکہ امام بخاری نے وہاں اس طریق سے اس حدیث کا متن جو ذکر کیا اس میں یہ الفاظ ہیں کہ واہ لن البسا آباد آپ نے قسم کھائی اور یہ ابتدا قسم ہے یہ یعنی قسم لینے پر نہیں کھائی بلکہ افتاحین تو معنیٰ اگر قسم نہ بھی لی جائے اور بندہ قسم کھانا چاہے کسی معاملے کو پختہ کرنے کے لیے اور کسی معاملے کو مؤقد اور واضح کرنے کے لیے تو وہ قسم کھا سکتا ہے چنانچہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کے افعال کے اقتدا کی دلیل ہے اور ایک باب امام بخاری نے قائم کیا اس میں نقش الخاتم کے انگوٹھی پر کوئی چیز لکھوا بھی سکتے ہیں جیسے مہر ٹائپ کی کوئی چیز اس میں امام بخاری کا اسلال اس ٹکڑے سے ہے کہ کانا نقش ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی انگوٹھی کا نقش جو تھا وہ محمد الرسول اللہ تھا اور اس کو آپ مہر کے طور پہ استعمال کرتے تھے تو یہ دو فائدے ہو گئے انگوٹھی بھی ہو گئی اور مہر بھی ہوگی اور تیسرا فائدہ یہ کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی تو مہر ایک ایک بڑی مؤقد چیز ہے اگر ادھر ادھر پڑی ہو تو کوئی دوسرا شخص اس کو استعمال کر سکتے غلط استعمال ہو سکتا تو وہ مور ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی اور اس کا آپ اپنا صحیح استعمال کر سکیں گے اس انگوٹھی کے بارے میں جس پر نقش محمد رسول اللہ کا احادیث میں یہ بات سریع ہے کہ نبی اسلام کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی عنہ کے پاس تھی ان کے انتقال کے بعد عمر ابن خطاب کے پاس تھی ان کے انتقال کے بعد عثمان غنی کے پاس تھی غنی ہو اپنی خلافت کے کے آخری دور میں بیرے عریض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اس وہ انگوی گر گئے اور يا اكرن الكتاب لا ترو في دينكم ولا تقولوا على القائله الا الحق قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عشام قال اخبرنا معمر عن زهري عن ابي سلامه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قال انك تواصل قال اني لست مثلكم اني ابيت يدعمني ربي ويسقيني فلم ينتهوا عن الاصاله قال فواصل به النبي صلى الله عليه وسلم يومين او ليلتين ثم رؤى الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تاخر الهلال لذتكم كن منقذ لكم جزاك الله خير احسنت ي من التعمق والتنازع في العلم والغلو فدین ولبد لقول ہی طلا یا عہد الکتاب لطل فی على الله بلاۃ حق اس باب کا بھی کتاب الاحتام سے تعلق ہے ان یعنی چار چیزیں ناجائز ہیں اس باب میں جو امام ذکر فرمائی چار چیزیں ناجائز ہیں نمبر ایک تعامق فدین تعمق کا معنی تشدد دین میں سختی اختیار کرنے کی کوشش کرنا اس قدر سختی کہ بندہ حد سے تجاوز کر جائے ایسی شدت جو اسے حد, حد سے متجاوز بنا دے یہ تعمق اور یہ تقاور جو ہے یہ ناجائز ہے ما ماں بخاری اس کی دلیل لائیں گے آگے دوسرا تنازع جھگڑنا اور بحث و مبحصہ کرنا یہ ہوتا ہے اختلاف کے وقت میری رائے کچھ اور ہے آپ کی کچھ اور ہے اور ہم دونوں میں ایک تنازع کھڑا ہو جائے اس کو جدال کہتے ہیں جھگڑنا جدال یہ جی اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے جدال سے روکا بھی ہے اور اجازت بھی دی دونوں امرجائیں جدال درست بھی ہے اور غلط بھی وہ جدال وہ تنازع وہ جھگڑنا جس میں مقصود مد مقابل پر غلبہ پانا ہو حق مقصود نہ ہو میری کوشش میں آپ پر غالباج ہوں اور آپ کی کوشش میں آپ مجھ پر غالباج ہوں تو اس میں کوئی صحیح نیت نہیں ہے بلکہ اپنا علوم اپنی بلندی اپنا غلبہ مقصود ہے یہ وقت کا دیا ہے اور اس سے شریعت نے روکا ایسا جدال ایسا یعنی تنازعہ جو غلبت القسم کے لیے ہے مد مقابل پر غالب آنے کے لیے ہے یہ ممنوع اور یہ ناجائز الحرام ہاں اگر مقصد جو ہے وہ وضاحت حق کو کہ ہم دونوں بات کرتے ہیں دلائل کا تبادلہ کرتے ہیں تاکہ اس مذاکرہ اور مجادلہ میں حق وعدے ہو جائے اور اگر میری حجت کمزور ہے تو میں آپ کی بات قبول کر لوں اور اگر آپ کی حجت کمزور ہے تو آپ میری بات قبول کر لیں جہاں نیت بالکل درست ہو وہاں یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل درست ہے یہ دوسری چیز ا تنازع الجدال تو یہ حق بھی ہے اور باتر بھی تیسری چیز الغلو غلو بمانا مبالغ یہ شدت ہی کے معنی میں ان کسی چیز میں مبالغہ اختیار کر لیں ان غلوب میں بھی تعمق پائے جاتا ہے آپ ایک چیز اس کو جو شریعت کا حکم ہے اس میں اضافہ کر دیں مقصد آپ کا جو ہے وہ شریعت کا خلاف نہ ہو بعض اوقات ایک انسان میں ایک عمل کے تعلق سے ایک ایسا شوق رغبت یا خواہش پیدا ہوتی ہے جو شرح حدود سے اس کو اوپر لے جاتی ہے تو یہ غلوف یا ناجائز یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم رمی جمار فرما رہے تھے اور کینکری جمارات کو مار رہے تھے تو کینکری کا سائز حدیث میں مذکور ہے بالکل ایک چنے کے دانے کے برابر اس سے بڑا چھوٹا اتنی کینکری ماری جائے اور با صحابہ نے جوش میں آ کر بڑے بڑے پتھر مارنے شروع کر دیے آج کل جیسے بعض لوگ جوتے تک مار کے آ جاتے ہیں اور پھر ننگے پاؤں واپس جاتے ہیں تو یہ غلوب ہے اس سے شریعت نے ہے بلکہ اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا من من غلوب سے بچو تم سے قبل قوموں کو غلوب نے برباد کر دیا تھا غلوب میں جہد دین کی طرف ہوتی مگر فکر انسان کی اپنی ہوتی جو ایسے غلوف پر منتج ہوتی ہے کہ بندہ حد سے تجاوت اختیار کر لیتا ہے حد سے تجاوت اسے نور اسلام کے دور میں پانچ بندے صالحین بد سوا یوت اور یوک نسل ان کی محبت میں مبتلا ہوگا یہ شرع حد ہے محبت کرو اور محبت کا معنی جو ان کا منج تھا جو ان کی ایک نیکی اور تقوی کے پروگرام تھے وہ آپ اپنائیں یہاں تک محبت کی حد وہ آگے بڑھ کے ان کے مجسمے بنائے ان کی تصویریں بنائے گھروں میں نصب کیا رفتہ رفتہ ان کو پوجنا شروع کر دیا تو جہد شرح اساس ایک ایسے مسئلے پر قائم ہے جو کہ دینی ہے مگر اس پر آپ کی فکر جو غلوب پر قائم ہے وہ شرع حد سے آپ کو بڑھا گئی اور معاملہ پھر شر اور کفر تک پہنچ گئی دیکھیں غلوب کس قدر برباد کرتا ہے اس علیہ السلام کی محبت میں نصارہ اس قدر منہمک ہوئے کہ ان کو الہ تک بنا دیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا کہ یہ محبت کا حق تبھی ادا ہوگا تو محبت حق ہے بلکہ فرد ہے یہ شرع اثاث اور یہ شرع حد لیکن آپ کو آپ کے مقام سے بڑھا دینا یہ وہ غلوب ہے جس سے شریعت نے روکا اور یہ غلوب ان کی کفر اور شر کا باعث بن گیا عظہر علیہ السلام کی محبت میں یہودی منہمک ہوئے محبت تو درست ہے مگر محبت میں آ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دینا ان کو الحرار دے دینا یہ وہ غلوب جس سے شریعت نے روکا اس لیے اس مسئلے کا مکمل ایک صد کہ غلوب سے بھی شریعت نے روکا بل بدع اور بدر سے بھی بدع بدرت کی جمع ہے اور بدرت جو ہے یہ نئی چیز دین میں نئی چیز دین میں نئی چیز بدرت لغوی بھی ہوتی ہے اور شرع بھی شر بدر پوری کی پوری حرام کلو بدعت دلال آپ ہر خطبے میں سن کہ ہر بیدر گمراہی ہر بدل گمراہی تو یہ پوری کی پوری مضمون قابل مذمت یہ چار چیزیں جہاں یہاں ذکر ہوئیں ایک تعمق بمانہ تشد دوسرا تنازع کہ فضول بح سے جھگڑنا آج کے دور میں یہ مناظرہ بازی اور یہ تنازع میں سمجھتا ہوں کسی طور پر درست نہیں ہو سکتا کیوں آج کے دور میں مناظرے کا مقصود جو ہے وہ طلب حق نہیں ہوتا بلکہ اپنا یا اپنے مذہب کا غلبہ مقصود ہوتا میرا سکا قائم ہو اور میری چودھراہٹ قائم ہو اور میں غالباج ہوں اور آج کے دور میں ایک قبیح پہلو یہ بھی ہے کہ حجت واضح ہونے کے باوجود لوگ قبول نہیں کرتے جو کہ کبھر الکیبر بدر الحق الناس حق واضح ہو گیا اور قبول نہیں کیا اس کو شریعت نے کبر ہے اور فمایا کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا تو آج کے دور میں یہ جو مجادلہ اور مناظرہ یہ پہلو جو ہے کیونکہ اکثر اس کا مقصود غلبہ ہوتا ہے میں غالبا جاؤں میں جیت جاؤں فلاں ہار جاؤں زندہ باد مردہ آباد کے نعرے لگے اور ایسا ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات نوبت کتال تک لڑائی تک آتی تو اس لیے اس سے گریز کرنا بہتر ہے اور اس میں سلف صالحین کے بڑے مرکزی جو ہے وہ اخواظ اور افکار بھی موجود ہیں ابو قلبہ رحمہ اللہ ان کا قول ہے کہ لات لس احد الخوا و لات انسانوں کے ساتھ مت بیٹھو اور نہ ان سے مجاگر کرو بحث و مباحثہ کرو نہ ان سے جھگڑو فن لمن یگ سو کم فی ضلالت میں <تصفيق> اس چیز سے بڑا گھبراتا ہوں اور مجھے بڑا خوف لاحق ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو وہ اپنی ضلالت اپنی گمراہی تم پر مسلط کر دے اپنی گمراہی تم پر مسلط کر دے مت بیٹھو ان کے ساتھ دیکھیے اس میں ایک چیز یہ بھی آ سکتی ہے کہ بات بہتر تھی لوگ ان کے کلام میں جادو ہوتے جادو کی تاثیر ہوتی نبیر اسلام کی حدیث بھی ہے ان سے کچھ بیان جادو ہوتے یہ تعریف نہیں ہے جادو کفر ہے کفر کی مثال دے کر تعریف نہیں کی جا سکتی بلکہ متنوع کرنا ہے ہوشیار رہو کہ لوگوں کی جو جادو بیانی ہے اس میں کھونے کی کوشش نہ کرو آج بہت سے دعا ان کے بیان میں واقعی سہر اور جادو لیکن حقیقت جو ان کی دعوت ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں جو پیش کرتے ہیں وہ گمراہی بداعت خرافات موضوعات کتنے پر جھوٹ ہوتے جھوٹ کا پلندہ لیکن بات میں ایک ایک جادوگی سی تاثیر تو نبی السلام حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا بلکہ یہ یہ جادوگر عام جادوگر سے بڑھ کر خطرناک دوسرا جادوگر اگر وہ جادو کرے گا اس کا اثر ایک شخص پر ہوگا متعین شخص پر جادو کرتا ہے لیکن یہ جادوگر جو ہے یہ تو مجمع عام میں کھڑا ہے اور اگر میڈیا میں کھڑا ہے تو اس کی بات دنیا سن رہی تو یہ جادوگر یہ جادو جس کو کفر کہا گیا اس کی تاثیر فرد واحد پر اور یہ جادوگر اس کی تاثیر عام پوری دنیا پر چھائی ہوئی لہٰذا اللہ کے بندوں ہم باتوں کا تماش بین ہوتے ہیں کہ سنے تو صحیح کیا باتیں کرتا اور پھر بقول اس عظیم محدث کے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی بدعت تم پر مسلط نہ کر دے اور تم اس کی بدعت کی کہ چنگل اور پنجے میں گرفتار نہ ہو جاؤ اور یوربِ سلئے کو مات اور پھر کم از کم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تمہارا ایک منج تھا حق جو تم سمجھتے تھے جانتے تھے اسے وہ حلت ملت کرتے اور تم پر تخلیق اور تلبیس داخل کرتے تو یہ نقصان ہی نقصان حشام بن حسان فرماتے ہیں حسن بصری بسرا کے محدث و فقیر اور محمد ابن البن عظیم محدث ان دونوں کا قول فرماتے ہیں کہ لا آد الحا بے درتیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو بے کے ساتھ مت بیٹھا کرو کچھ بھی مفاد کوئی بھی غرض ہے کسی کے پاس مالی غرض ہوتی ہے کسی کو سیاسی غرض ہوتی ہے کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی گرسی مل جائے یا تو بدعتی ہو غیر بدتی سب کے ساتھ الحاق کروں سب کے ساتھ بیٹھوں مت مت ولا لاتولا اور ان سے مجادرا نہ کرو منادرے نہ کرو بحث مباحثہ نہ کرو ولا تسماؤ فی ہوں اور کبھی ان کی بلا تسماؤ من اور کبھی ان کی بات نہ سنو ان کی بات بھی نہ سنو ان کے ساتھ بھی نہ بیٹھو ان سے مجازرہ بھی نہ کرو کیونکہ یہ ایک اس جو اللہ کے نبی کے حدیث کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں تو جادو کا اثر آپ پر ہو سکتا ہے اس تاثیر میں آپ مبتلا ہو سکتے اس لیے آپ کے اندر غیرت ہو اپنی کتاب و سنت کے لیے کتاب و سنت اس کو تھام لیں اسی کو پڑھیں اور حق کی جو صحبت ہے وہ اختیار کریں اسی پہ اتفاق کریں یہ بات بائیں سے برکت ہوگی امام بخاری کا اشت اللہ تعالیٰ کے فرمان لا تغلو تو یادین سے روکا غلوف الدین سے روکا ہے, ہے کیونکہ سابقہ قوموں کی بربادی اسی غلوف کی بنا پر ہوئی یا تو آپ غلوف نہ کریں یہ غلو آپ کے لیے بھی مہلک ثابت ہو سکتا ہے خطاب اگرچہ جی اہل کتاب کے لیے خاص ہے مگر پوری امت اس میں شامل ہے پوری امت کو یہ انشاد اور رہنمائی ہے کہ تم غلوف نہ کرو امام بخار نے جو احاطی ذکر کی ہیں پہلی حدیث آپ نے پڑھ لی کہ عبداللہ بن محمد جو کہ مسندی یمن کے محدث تھے یہ ان کے شیخ ہیشان ہیں یہ ہیشان بن یوسف ہیں یہ بھی یمن کے محدث ہیں دونوں استادہ گرد ایک ہی علاقے کے ہیں ان کے شیخ شہ مامر ابن راشد مشہور محدث امام زہری کے شاگرد ہیں اور امام زہری رحمہ اللہ ابو سلمہ سے حدیث روایت کر رہے ہیں اور ابو سلمہ صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں اور ابو سلمہ رضی اللہ الرحم اللہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں ابو حریرا محدث امت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیا کہ لا سے لو وصال نہ کرو یہ وشال فص میں روزے میں وشال نہ کرو وشال کا معنی شہری کو سحری سے ملانا بیچ میں افطاری نہ کیج ہے یہ افطاری کو افطاری سے ملانا بیچ میں شہری نہ کیج ہے وہ چوبیس گھنٹے کا روزہ ہے افطار سے افطار تک سہری کے بغیر یا سحر سے سحر تک افطار کے بغیر چوبیس گھنٹے کا روزہ کہ لا تو کہ کہاں سے یہ وسال نہ کرو قالو صحابہ نے کہا کہ ان کا تواصل لو تو آپ بھی تو بسال کرتے ہیں اور میں تم جیسا نہیں ہوں اتنی ابیت ہوں یا رب یسکین میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے میں تم جیسا نہیں ہوں تم بسال نہ کرو تو آپ نے بسال سے روکا اب شرعی جو روزہ ہے وہ شہر سے افطار تھی سحر سے افطار تھا بیچ میں آپ سحر کھائیں روزہ رکھیں پھر افطار کے موقع پر غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کر لیں یہ ایک سہل امر ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کے پیارے بےحم آپ کا ذاتی فعل تھا کہ اس پر پشتضاد آپ وصال کرتے تھے بعد وقت ہمیشہ نہیں بعد وقت وصال کرتے اپنے روزے کو سحری سے لے کر اگلی سحری تک ملاتے بیچ میں افطار کیے بغیر یا افطار سے لے کر اگلے افطار تک بیچ میں سحر کیے بغیر تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ وشال فسوم آپ کی سنت ہے تو ہم اس سنت کو اپنانا چاہتے ہیں اور ہمیں اس کی ایک طاقت اور ہمت ہے آپ نے روکا مگر صحابہ نے نبی علیہ السلام سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ بھی تو وصال کرتے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میں رات گزارتا ہوں اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی اللہ تعالیٰ کیا کھلاتا ہے اور کیا کھلاتا ہے اگر تو کوئی کھانا ہے جنت کا یا کوئی بھی تو پھر روزہ نہ رہا پھر وشال کہاں ہوگا وشال تو یہ نا کہ آپ شہر سے شہر تک کچھ نہ کھائیں اللہ اگر کھلا رہا ہے تو پھر وشال کہاں رہا پھر وشال پھر کہاں رہا اس لیے اس حدیث کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے کیا کھلاتا ہے وہ چیز جو اس کا لازم ہے کھانے پینے کا لازم ہے یعنی ان انسان کھانا نہیں کھائے گا تو کمزور ہوگا کھانا کھائے گا تو قوت حاصل ہوگی اللہ کھلاتا نہیں لیکن کھلانے پلانے کی جو قوت ہے وہ ادا فرما دیتی تاکہ میں اگلی شہر تک سبر کر سکوں کھائے پیے وغیرہ تو یہ تعمیر و شراب نہیں بلکہ لازم و تعام و شراب ہے کھا پی کر جو انسان کو قوت بدنی حاصل ہوتی ہے اللہ آپ کو وہ عطا فرما دیتا حقیقی کھانا پینا نہیں اسے تو مثال ختم ہو جاتی تو یہ ہے لازم و تعانے و شراب کھانے اور پینے کی اللہ تعالی آپ کو قوت عطا فرما دیتا دوسرا معنی یہ اللہ رب العزت آپ کو کھلاتا تھا پلاتا تھا روحانی خطاب روحانی خطاب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت اپنا قرب عطا فرماتا اور ایک بڑا گہرا ایک تعلق باللہ اس سے قائم ہوتا تو یہ ایک روحانی معاملہ یہ بدنی غذا مراد نہیں بلکہ روحانی غذا ہے اور روحانی غذا بھی بندے کی قوت کا باعث بنے گی جس کی ایک دلیل حدیث دجال ہے جب دجال آئے گا تو اس کے آنے کے آپ نے مختلف ادوار بیان کیے اور جس سال وہ آئے گا اس سال زمین کا اناج ختم ہو جائے گا پورا زمین کا اناج ختم ہو جائے گا نہ زراعت رہے گی نہ کوئی پھل نہ کوئی کھیتی باڑی اور زمین پوری طرح اگانے کی قوت سے محروم ہو جائے گا جال اس طرح آئے گا اور پھر اپنے ساتھ جنت اور جہنت جیسا کہ لے کر نکلے گا پھر جو اس کے پیروکار ہوگے ان کو وہ کھلائے گا پلائے گا آرڈر کرے گا تو زمین فصل اگا دے گی جو لوگ اس اس کی بات نہیں مانیں گے ان کے لیے یہ سہولتیں نہیں ہوں گی پھر صحابہ نے پوچھا اتنا گزارا کیسے ہوگا کھانا پینا جب ختم ہو گیا تو پھر کیسے ان کی گزر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی جو تسبیحات ہوں گی سبحان اللہ الحمد وہ ان کے اتنی قوت پیدا کر دیں گی کہ ان کو کھانے پینے کی طلب نہیں رہے گی تو یہ تسبیح جو ہے یہ بھی باعث برکت باعث قوت تو اللہ تعالی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس معاملے میں میں تم جیسا نہیں ہوں اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے مانا روحانی کتاب روح کی تقویت اور جب ایک, ایک مرد صالح کو روحانی کتاب میسر ہو اللہ کی محبت کا شوق اور اس کے قرب کی ایک لذت حاصل ہو تو پھر وہ دنیا دنیا کے کھانے پینے سب بھول جاتے فرمایا اس معاملے میں میں تم جیسا نہیں ہوں تم مثال نہ کرو چنانچے فلم گن تو ہنجل وشال صحابہ وصال سے باز نہ آئے یہ نافرمانی نہیں بلکہ یہ اتباع سنت کہ اللہ کے بیگمبر وصال کر رہے ہیں اور آپ محض ایک ہم پر طرز کھاتے ہو ہم کو روک رہے ہیں حالانکہ ہمیں ہمت ہے اور ہم چوبیس گھنٹے کا فاقہ برداشت کر سکتے ہیں تو صحابہ کا وشال سے باز نہ آنا اللہ کے بیگمبر کی نافرمانی نہیں تھی بلکہ اتباع سنت کا شوق تھا امام بخیر ہمارے اس کو اسی تامو کو تشدد کے معنی میں لائیں کہ یہ ایک سختی صحابہ نے اپنی اوپر قائم کرنے کی کوشش کی بلکہ عملی طور پر قائم کر بھی لی شریعت کا ہم روزے کی حد تک روزے رکھو وشال ایک ایسا مسئلہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خاص ہے اس کو آپ کرے دو گے تو اپنی اوپر ایک تشدد قائم کرنے ایک سختی کرنے ہے تو راجیہ صاحبہ بازنا ہے فوا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چلو وصال کرو میں بھی کر دوں تم بھی کرو او اولت رابی کو شک ہے یعنی دو دن یا دو راتوں کا وصال کیا صحابہ کے ساتھ آپ نے وصال کیا اور صحابہ نے بھی وصال کیا سم ہلال پھر عید کا چاند نظر آ گیا شوال کا چاند نظر آ گیا مان رمضان ختم ہو گیا روزے ختم ہو گئے فقاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تو اخر ال اگر عید کا چاند نظر نہ آتا شوال کا چاند دکھائی نہ دیتا تو میں اور جو ہے نا وصال کرتا تمہیں مزہ آ جاتا یہ کل منقید دینا یہ آپ نے باد ارشاد فرمائی بطور سزا کے بطور عذاب کے کہ چاند نظر آ گیا اور معاملہ موقوف ہو گیا اگر چاند نظر نہ آتا تو میں اور تمہیں وصال کرواتا تاکہ تمہیں سمجھ آ جاتی کہ مثال میں کیا کلفت اور کیا سختی اور کیا تکلیف نبی کے ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ فکل فوک متآمالی ماتو تھے کہ کام وہی کرو جن کی تم میں طاقت اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش نہ کرو یہ تشدد کا راستہ ہے جو تم برداشت نہیں کر سکتے جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے ایک اشکال ہے کہ امام بخاری کا اشتدلال کس حدیث کے ٹکڑے سے باب کیا ہے من تعمق کہ تعمق سے روکا تشدد سے روکا اگرچہ معنوی طور پر یہ حدیث اسی موقف کو ثابت کر رہی ہے مگر امام بخاری کا جو باب ہے تعمق کہ منع ہونے کا جو آپ نے باب قائم کیا اس میں بھی ایک حکمت ہے امام بخاری کا قوی اور علم علمانچے ایک حدیث میں یہ لفظ تعمق بھی موجود ہے اور یہ صحیح بخاری ہی میں امام بخاری نے آپ کو یعنی اپنے طلبہ کو باب کے ذریعے اس حدیث کی طرف متوجہ کی ہے کہ یہاں جو حدیث لا رہا ہوں اس میں تعمب الفاظ نہیں ہیں مگر کتاب التمنی میں یہ حدیث موجود ہے تاممک کے الفاظ ہے جو آج رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو مدف اگر مہینہ مزید چاند نظر آیا مہینہ ختم ہو گیا اگر مہینہ بڑھتا لا واصل تو وسال میں اور وسال کرتا یدا الب میں خون نا کہ تعمیر کرنے والے اپنے تعمک سے باز آ جاتے اگر مہینہ ختم ہو تو امام بخاری نے جو باپ تعین کیا ہے اس باپ کے ذریعے ہم طلبۃ العلم کے ذہنوں کو اس حدیث کی طرف مبذول کیا ہے جس حدیث میں تعمب کے الفاظ ہے یہ ان کے علم عزیر کی دلیل ہے اور ان کے فہم ثاطف کی دلیل ہے اور پھر طلبہ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی تاکہ طلبہ کے سامنے سارے بطور اور ساری آسانی جو ہیں وہ آ جائے ایک اشکا اور ہے اور وہ نبی الاسلام کا لو استعمال کرنا آپ نے کیا فرمایا لو تاخر الحلال لو مد اگر چاند اور لیٹ ہو جاتا تو میں اور بھی سال کرتا حالانکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے لو استعمال کرنے سے منع کیا لو اللو تفتہ باب الشیطان یہ اگر اگر سے بچو اگر یوں ہوتا اگر یوں ہوتا اس سے بچو کیونکہ اگر جو ہے یہ شیطان کے دروازے کھولتا آپ کی حدیث سر اگر یہاں آپ نے خود لفظ اگر استعمال کیا کہ اگر یہ مہینہ بڑھ جاتا میں اور بھی سال کرتا تو یہ ایک ذرا سا تناخو سامنے آ رہا ہے کہ آپ نے لو استعمال کرنے سے روکا اور خود لو استعمال کیا لو کا معنی اگر, اگر اگر یہ ہو جاتا تو یوں ہو جاتا اگر یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا تو آپ نے خود لو استعمال کیا اس بحث میں خلاصہ یہ ہے کہ لو کے استعمال کی تین قسمیں لفظ اگر کا استعمال اس کی تین صورتیں ایک صورت ہے لا برائے تمنا ایک تمنا کرنا خواہش کا اظہار کرنا وہ تمنا اگر درست ہے تو لا بھی درست ہے وہ تمنا اگر غلط ہے تو لا بھی غلط ہے مثلاً اگر میرے پاس پیسہ ہو تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ دوں مسجد بناؤں یہ تمنا یہ درست ہے یہاں لو استعمال ہو سکتا ہے یہ درست تمنا بھی نیک ہے تو لو کا استعمال بھی نیک ہے یہ مسلم اگر میرے پاس پیسہ ہو تو میں اپنے گھر کے ساتھ ایک شراب کی دکان کھول لوں یہ تمنا غلط ہے لا کا استعمال بھی غلط ہے یہ تمنا باطل تو برائے تمنا تمنا اگر حق ہے تو وہاں لو درست ہے تمنا اگر باطل ہے تو وہاں لو غلط ہے ایک لو کا استعمال برائے خبر برائے خبر اگر تم میرے گھر آؤ تو میں تمہاری عزت کروں وہ اکرام کروں تمہاری توادہ کروں درست ہے یا آپ خبر دے رہے ہیں یہ درست ہے اور تمنا خبر بھی اچھی اپنے دوست کا اکرام دوست کا اکرام تو پھر یہاں پر لو جو ہے یہ خبر کی صداقت یا کزب کے ساتھ خبر سچی ہے تو بات درست ہے اگر خبر جھوٹی ہے تو بات غلط دوست آپ کے گھر آ گیا آپ نے اس کا اکرام کیا آپ نے اس کی عزت کی تو بات درست ہو گئی یہ لو بھی یہاں پر درست ہے اور اگر دوست آپ کے گھر آ گیا آپ نے توازو رکھی مگر جوتوں کے ساتھ تو اب اکرام کہاں گیا یہ خبر غلط ہوئی تو خبر کی صداقت یا خبر کی جو جھوٹ یا کدت ہے اس پر ان کا اس کا انحصار تو لاء کا استعمال درست ہے برائے اچھی تمنا اور لا کا استعمال درست ہے برائے اچھی خبر تیسری جو صورت ہے اس میں لاء کا استعمال باطل ہے اور وہ اس حدیث میں بے ہے اور وہ ہے برائے حسرت برائے نظامت پھر آنکھ نہیں کھلی فلائٹ نکل گئی اب آپ کے اگر میں تین بجے اٹھ جاتا تو فلائٹ مل جاتی نہیں نہیں ملنی تھی تقدیر میں لکھا تھا کہ نہیں ملنی اب یہ آپ کا لو لو کرنا اگر اگر کرنا ناجائز یہ شیطان کا دروازہ کھلتا تھا لو تفتہ بابر شاہی شیطان. شیطان کا دروازہ کھل جاتا کیسے یہ جو حسرت اور آپ کا اظہار افسوس کرنا ایک تو شیطان کو خوش کر دے گا شیطان نہیں چاہتا ابن آدم خوش ہو شیطان چاہتا ہے کہ ابن آدم پریشان ہی رہے دوسرا آپ کا یہاں لو کہنا اگر کہنا یہ تقدیر کے انکار پر منتج ہو سکتا یعنی آغاز یہ کہ تقدیر پر آپ کو شکوش ہو گئے اگر میں تین بجے اٹھ جاتا تو وہ یہ جہاز مل جاتا میں اٹھا لیٹ چار بج گئے پانچ بج گئے فلائٹ نکل گئی نہیں تقدیر میں لکھا نہیں جہاز نہیں ملے گا فلائٹ نہیں ملے گی یہ لو کہنا بیکار اور یہاں لو کہنا ایک تو شہدان کو خوش کرے گا کہ میں نے اس کو پریشان کیا دوسرا تقدیر میں شک و شبہ اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ اس لیے تقدیر پر ایمان یہ اصول ایمان میں سے بنیادی اصولوں میں سے ایمان کا رک ہے نہیں تقدیر پر ایمان اللہ ایک ساحل نے نبی اسلام سے کہا مجھے وسیعت کیجیے فرمائیں کہ لا تاغب غصہ نہ کرو کہا کہ اور وسیعت کیجیے کہ اور وسیعت بھی یہی ہے کہ غصہ نہ کرو کہا کہ اور وسیعت کیجیے فرمائے کہ وہ بھی لا تضب بھی غصہ نہ کرو آپ نے اتنا اصرار کیا کیونکہ یہ غذب بھی کسی لو کے مساوی ہی ہی کسی چیز کو غصہ کرنا اس کا اول جو ایک مقصد ظاہر ہوتا ہے وہ تقدیر پر شکوش ہوا بیٹے سے پانی مانگا گلاس گر کے ٹوٹ گیا اب آپ نے غصہ کیا کوئی دو ہاتھ جھاڑ دیے تو غصے کا فائدہ نہیں یہ فرمان یا منتخب غصہ نہ کرو اگر ایک ان شخص کے دل میں تقدیر پر ایمان راسے ہو اور وہ یہ کہہ کر زب کر جائے کہ تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا تھا اس گلاس نے ٹوٹنا تھا دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹوٹنے سے نہیں روک سکتی تو یہ پھر ایک قوی یقینا ہوگا محبت اللہ تعالی کی اور تعلق بالله انتہائی قوی لیکن اگر کسی قسم کا شک و شبہ ہوگا غصہ یا لو لو کا استعمال ہوگا تو یہ ایمان بالقدر میں جو ہے کو شک شبہات پیدا کرے گا جی قرطنام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا امرؤ حفص قال قال حدثنا القار قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشه رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عن قول فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اخواني يترزهون عن الشيء يصنعوا فوالله اني اعلمهم بالله واشدهم له خشيه جی یہ دوسری حدیث ہے جس کی راضیہ ام المن سیدہ ایشر صدیقہ رضی اللہ النحا اور ان کی شاگرد ہیں مسروق بہت بڑے طاوی تھے مسروق ابن اپنے اجدا رحمۃ اللہ جن کو سیدہ عیش صدیقہ سے بڑی محبت تھی بڑا ان سے علم لیا یعنی ان کا زیادہ تر علم مسروق کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے مسروق ابن اجدا بڑی ان سے محبت اور ان کا اظہار کرتے تھے بلکہ ان کے بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام بھی عائشہ رکھا ام المومن کے نام پر ایک دفعہ عائشہ پاس آئے تو ان کے پاس حسین ثابت رتھی رانا بیٹھے ہوئے تھے تو آپ تھوڑا سا ناراض ہوئے کہ یہ کیوں بیٹھا ہوا آپ کے پاس اس کا تو آپ کی تہمت والے قصے میں بنیادی کردار تھا کہ صد الفق پیش بیش تھا رضی اللہ عنہ تو آپ اس کو کیوں بلاتی ہیں کیوں بٹھاتی ہیں اس وقت وہ نے ہو چکی تھی امول مومن نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کو سزا دے دی آنکھیں سلب گر لی نہ کر دیا مگر اے مسرو جب سے میں نے اس کا یہ شعر سنا ہے میں اس کے سارے الزام سارے دکھ بھول گئی اور وہ شعر وہی جس میں ان، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں میری جان میرے آبا اجزاد کی جان سب کا سب اللہ کے بیگمبر کی عزت پہ قربان یہ شعر سن کر میں وہ دکھ اور وہ سب بھول گئی یہ اتنی ان سے ان کو محبت تھی بلکہ بعض اوقات جب وہ حدیثیں لے کر جاتے اور لوگوں کو آگے روایت کرتے سناتے تو یہ نہ کہتے انہائشہ اتنا نہیں کہتے بلکہ یہ الفاظ ہی کہتے کہ حد نے سادقہ حدسادہ مجھے یہ حدیث اس خاتون نے سنائی ہے جو کہ اسادقہ ہے سچی اور بن تس اور سب سے سچے انسان کی بیٹی ابو بکر اور حبیبہ تو حبیب اللہ اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہے اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبوبہ آپ ان, ان سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے اور المبر من فوق سبع اسلم جن پر قوم نے الزام لگایا تو ساتویں آسمان سے ان کی برات اور پاک دامنی اتری جو اللہ کی وحی بن گئی اور قیامت تک وہ پڑھی جائے گی ممبروں پر اور محرابوں پر یہ مسروخ رحمۃ اللہ سید ایشیقت ہی حدیث روایت کر رہے ہیں وقت یہ کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعین ترقا فی نبی اسلام نے ایک عمل کیا جس میں رخصت کا پہلو تھا نرم پہلو تھا اس کو آپ واحد رکھ سکتے ہیں یا یعنی کئی افعال کہہ سکتے ہیں آپ نے کئی کام انجام دیے جن میں نرمی کا اور ایک اچھا پہلو رخصت کا پہلو موجود تھا لیکن متنزہ انحقوم کچھ لوگوں نے اس کام کو اختیار کرنے سے ایک نزاحت اور دوری اختیار کی آپ نے وہ کام کیا لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہم وہ کام نہیں کریں گے انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ کام نہ کرنے میں زیادہ اجر ملے گا جیسے ایک موقع پر آپ نے عصر کے بعد افطار کر لیا تھا عصر کے بعد روزہ آپ نے افطار کر لیا تھا یہ فتح مکہ کا سفر تھا اور اسفان مقام پر پہنچے تو امیر عمر نے کہ اگر روزہ برقرار رہا تو کمزوری ہو سکتی اور کل مشرے قوم سے لڑائی ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور آپ نے افطار کر لیا کچھ لوگوں نے افطار کرنے سے انکار کر دیا ہم وقت پہ افطار کریں اللہ کے نبی نے رخصت کا پہلے اختیار کیا لیکن تنزہ قوم کچھ لوگوں نے اس سے تنزو اور دوری اختیار کی ہم وقت پہ افطار کریں بارو حدیث معروف ہے اللہ کے بعد میں فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں جنہوں روزہ افطار نہیں کیا یہ نافرمان اصل معاملہ میری اتباع کا ہے جس کو احتسام بالکتا وسلنا اصل معاملہ میری اتباع کا ہے حالانکہ وقت میں افطار کرنا اور دو تین گھنٹے روزہ جو ہے اس, اس کو قائم رکھنا ظاہر ہے کہ ایک زیادہ موج لے ہے لیکن نہیں اللہ کے بیگمبر افطار کر چکے ہیں زیادہ سعادت و رفیعت آپ کی اتباع میں اس طرح بہت سے امور جن میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا نرم اور آفیت کا پہلو اختیار کیا مثلا آپ کا شادیاں کرنا جب کہ با صاحب ایک حرس تھی کہ سد باب کے لیے تبتر قائم کر دیا کہ شادیاں نہ کرو تاکہ یہ دنیا کی عیش اور گھر داری میں کھو جانا یہ وقت ضائع کیے بغیر اللہ کا ذکر کرو تو شادی کرنا بھی ایک ایسا امر ہے جو رخص کرار پاتا مگر کچھ لوگوں نے اس سے تنز و اختیار کرنے کی کوشش کی اور شادیاں نہ کرنے کو انہوں نے ایک زیادہ موجب اجر قرار دیا اس طرح رمضان کے علاوہ کبھی روزہ رکھنا کبھی چھوڑنا یہ بھی ترخص کچھ لوگوں نے یہ بات اپنے اوپر تاریخ کرنے کی کوشش کی کہ مستقبل روزے رکھے تھے بنا رات کو کبھی سونا کبھی جاگنا کچھ لوگوں نے بات اپنی بردارے کی پوری رات جا گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ اس حدیث میں بیان ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم ترخص تلق کہ رسول دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل اختیار کیا جس میں رخصت کا پہلو تھا یہ کئی اعمال اختیار کیے جن میں رخصت کا پہلو تھا لیکن بتنسہ قوم کچھ لوگوں نے اس سے دوری اختیار کی اس سے دوری اختیار کی اور یہ معاملہ بڑا بھیانک بھی ہو سکتا کیونکہ اس میں یہ تاثر ابھر سکتا ہے کہ تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کہ نبی سے بڑھ کر تم متقی بننا چاہتے ہو اور نبی رسلام نے جب اس چیز سے روکا دوسری عدیظ ہم عرض کریں گے دوسرے آپ نے فرمایا تھا کہ این اطخاک اور یہاں بھی انی باللہ لہو خشی جب آپ کو علم و ثم قال ما بال اخوام ان شعی اس لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ چیز جو میں اختیار کر چکا اس سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں جملہ پھیلیا جو کہ معرفہ کے بعد آیا ہے تو یہ محل نصب میں حال ہے یہ محل نصب میں جملہ پھیلیا جملے کے اندر استعمال ہو نکرا کے بعد ہو تو اس کا ایرا وہ موسم صفت ہوگا اور اگر معرفہ کے بعد ہو تو پھر وہ حال ہوگا لہو خشیا اللہ کی قسم میں سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ اور اس کے دین کو جاننے والا اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی خشیت میں سب سے سخت اس کے ڈر اور خوف میں یہ آپ نے جو اظہار فرمایا شیخ بجے بعد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے با ذکر فرمایا بیان ایک یعنی بیان کے طور پر لا کیا اپنے تزکیے کے طور پر نہیں اپنے تزکیے کے طور پر نہیں بلکہ ایک بیان اور اظہار حق کے لیے آپ اللہ کے نبی تھے اور یہ بتانا آپ کا حق ہے اس میں تذکیہ نہیں کہ خام خواہ اپنے منہ سے اپنا ایک نیک ہونا اور اپنا تذکیہ آپ ذکر کریں آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی پوری امت میں سب سے بڑا متقی ہوتا ہے اس سے بڑا متقی کوئی نہیں ہوتا اور اس میں پہلو یہ ہے کہ نبی جس بات کو اختیار کر کے متقی بن گیا اسی بات کو تم اختیار کرو گے تم متقی بنو گے ان حصول تخوا اللہ کے پیغمبر کی اتباع میں نافرمانی میں نہیں کیوں کیونکہ اللہ کی سنت ایک ہے لندہ سنت اللہ تب اللہ کی سنت جدا جدا نہیں ہے کہ جنت کا داخلہ کسی کے لیے کسی اور بنیاد پر ہو اور کسی کے لیے کسی اور بنیاد پر ہو ایک جامع یہ لفظ تخوا کا تخوا اس کی حساس اور تقوی اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنا چنانچہ وہ تین شخص جو آئے تھے نبیر اسلام کے قیام النحل کا معلوم کرنے کے لیے انہیں جب خبر دی گئی کہ آپ اس طرح رات کو آتے کوئی بات ہوتی تو وہ کرتے سو جاتے اتنا سوتے پھر اٹھتے اور پھر آپ قیام النہ فرماتے تو ان سننے والوں نے نبیر اسلام کے عمل کو تھوڑا سمجھا اس کو کم سمجھا اور خود ہی ایک تعبیر کی کہ اللہ کے نبی تو بخشے ہوئے ہیں اور قدم قدم پر آپ کے لیے جنت کے وعدے ہیں اور ہم چونکہ گناہ گار ہیں ہمیں آپ سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے تو ان تینوں کا پروگرام آپ جانتے ہیں ایک نے کہا کہ میں پوری رات قیام کروں ایک لمحہ بھی نہیں سو یہ ہے اللہ کے نبی کا ترخص اور ان لوگوں کا تنزم اس سے دور رہنا اور اپنے اوپر ایک مشدت تاریخ کرنا دوسرے نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں روزے رکھوں گا پچاس سال عمر ہو پچاس سال کے روزے رکھوں اور تیسرے نے کہا کہ میں گھر بار چھوڑ دوں گا یہ شادی وسائل الگ ہو کر اپنے مسجد میں ڈیرا ڈال دوں گا تینوں نے ایک ایک سختی اپنی اوپرداری کی اور قائم کی اور نبی رحلان نے پھر جس طرح ایک سختی کا اظہار فرمایا یہاں تک فرمایا کہ میری سنت رات کو سونا اور جاگنا ہے میری سنت روغے رکھنا اور ناغا کرنا ہے میری سنت کچھ وقت مسجد میں کچھ وقت گھر میں گزارنا ہے اور من راغیبان سننا تھی فلے جو لوگ میرے طریقے سے اعراض کریں گے منہ پھیریں گے ان کا تعلق نہ ہماری جماعت سے ہے نہ ہمارے دین سے حالانکہ وہ عمل سہلے میں آگے رہے ہیں لیکن یہ غلوق اور یہ تامک اور تشدد اس سے آپ سے سننے منع فرما اور لوگ قال امام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن هرثه عن ابي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض مروا ابا بكر يصلي بالناس قالت عائشه قلت ان ابا بكر اذا قام في مقامك لن يسمع الناس من البكاء فهر عمر فليصلي للناس فقال مرو أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة فقلت لحفزة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس ففعلت حفصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مرو أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفزة لعائشة ما قلت لأصيب منك خيرا پیچھے نے بتایا کہ جملہ فیری اگر سیاق کلام میں آ جائے تو دیکھو وہ نکرہ کے بعد ہے یا معرفہ کے بعد اگر معرفہ کے بعد ہے تو پھر وہ حال واقع ہوگا اور اگر وہ نکرہ کے بعد ہے تو پھر اس میں مفتہ خبر ہے. ہم نے محسوس یوز کہا تھا تو وہ مفتہ خبر کا اس کا اعراب ہوگا جی تو یہ جو حدیث آپ نے پڑھی عائشہ ام المومن عنہ اس کی راویہ ہیں فرماتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرز الموت میں فرمایا تھا مرو ابو بکرن یوسلی بالناس ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں جماعت کرائیں مرو امر یوسلی بالناس اس کو جواب امر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جواب امر نہیں ہے کیونکہ یہ حرف علت کے اسبات کے ساتھ حرف علت کے اس بات کے ساتھ جواب عمر ہوتا تو اس کا عراب سکون کا ہوتا اور سکون کی علامت حسف عرف علت ہے یہاں حرف علت موجود ہے تو پھر یہ جواب عمر نہیں بلکہ مروع و بکر علیحدہ جملہ اور یوسلی بنناس یہ استیناف یہ استیناف تو استناف پھر یہ مرفوع قرار پائے گا ورنہ یوسل بناس اگر ہوتا حرف علت کے حذف کے ساتھ تو پھر یہ جواب امر ہوتا تو جملہ وہ بھی مستقیم ہے یہ بھی مستقیم یہ مسلی ثبوت حرف علت معنی یہ مرفو ہے اور رفیع حالت استناف کے بنا پر عورت عائش التھ ان ناما بکرن اداقام فی مقام ایک لمبی اس میں انداسمند بکا جب آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو جماعت کرائیں تو عائشہ نے کہا کہ جب ابو بکر آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے اور کثرت ہے بکا اور رونے کی بنا پر لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے اور جماعت کا صحیح حق ادا نہیں کر سکیں گے لوگ ان کی آواز سننے سے تاثر ہوں گے روئیں گے یہ رونا تین اسباب کے بنا ایک تو ابرک صدیق زیران ہو جب بھی قرآن پڑھتے بہت روتے تھے بہت روتے تھے اور یہ رونا ان کا ایک طبی شاعر تھا اللہ کے خوف کی بنا پر کچھ لوگ روتے ہیں ریا و وسم لوگوں کو دکھانے کے لیے تکلف نظر آتا ہے کہ کون تکلف سے رو رہے اور کس کا رونا خود بخود اللہ کے خوف کے بنا پر خشرت کی بنا پر, خشد کی بنا پر ابو بک صدیق رضی رائن ہو جب قرآن پڑھتے بہت روتے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی بنا پر دوسرا یہ سوچ کر اور روتے کہ اللہ کے بغمبر کی جگہ کھڑا ہوں جس مقام پر اللہ کے بیگمبر کھڑا ہوتے تھے اس مقام پر مجھے کھڑا کر دیا گیا اور تیسرا یہ سوچ کر اور روتے کہ اللہ کے بغمبر ہمیں داغ مفارست دے گئے مجھے اس مقام پر کھڑا ہونا پڑا ان اسباب کی بنا پر عمر مومنی نے فرمایا کہ وہ روئیں گے اور رونے کی بنا پر لوگوں کو نماز سے ہی نہیں پڑھا سکیں گے فمر عمر فل یسل <بِالنَّاس> یہاں یہ جواب عمر آپ عمر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا یہ ہسف حرف علت یہ اس کے مجزوم ہونے کی دلیل ہے اور مجزوم ہونے کا سبب جواب عمر فقال آپ نے پھر فرمایا مروح بکر فری وسلمس کے لوگوں کو حکم دو ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو جماعت کرائیں نماز پڑھائیں فقارت عائشہ فقول حفصہ تھا میں نے حفصہ سے کہا کولی ان نا و بکرن دا قامفی مقام لم کہ لمبے سمے انداز میں نل بھوکا آپ اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور جا کر کہیں ابو بکر سے دیکھ اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو صحیح جماعت نہیں کرا سکیں گے اپنی آواز لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے روتے ہی رہیں گے فمر عمر آپ عمر کو حکم دیں فرق وسلم وہ جماعت کریں ففعلت حفصہ حفصہ نے یہ پیغام اپنی طرف سے پہنچا دیا نبی السلام کو حسائشہ کا مقصد یہ کہ ایک بات میں نے کر دی یہی بات حفصہ کر دیں تو یہ باتیں دو جگہوں سے ہو جائیں گی اور بات زیادہ موقت اور پختہ ہو جائے گی فقاد رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رسود اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کن سن ساحب یوسف مرو بکر کہ تم صاحب یوسف ہو جو عورتیں یوسف علیہ السلام کے دور میں تھی تم بھی وہی عورت ہونے کے ناطے تم بھی وہی ہو اب بکر کو حکم تو وہی جماعت کریں اس کا معنی یہ کہ جو بات یہ ہو رہی ہے اس میں ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور یوسف علیہ السلام کے دور میں عورتوں نے کہا تھا کہ امراط العزیز یہ ملکہ اپنے غلام کو برجلا رہی غلط کاری چاہ رہی اپنے غلام سے کتنی حقارت کا معاملہ بلا غلام سے کون اس قسم کی خواہش کا اظہار کرے گا ان عورتوں کا مقصد کچھ اور تھا مقصد یہ تعین نہیں تھی مقصد یہ کہ امراض العزیز ہمیں دکھائے گی کہ یہ کوئی عام غلام نہیں ذرا اس کا چہرہ تو دیکھو کتنا حسین ہے اتنا خوبصورت تو ظاہر کچھ اور تھا بادن کچھ اور تھا ظاہر امراظ اور عزیز کے لیے وہ ایک ناراضگی اور تعریف کا اظہار کر رہی اور اندر مقصد کیا تھا کہ امراض العزیز جو ہے وہ ہمیں بلائے گی اور دکھائے گی یہ غلام دیکھو یہ کو عام غلام نہیں ہے اس کے چہرے کا حسن اور چمک دھمک دیکھو اور میرا اس کو وردلانا یہ اس قدر مایوب نہیں ہو سکتا جتنا تم سمجھ رہے تو یہی تمہارے تمہارا معاملہ عائشہ صدیقہ کا مقصد کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی عنہ کا مقام لوگوں پر اور واضح ہو جائے اور لوگ بار بار سن لیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر ہی کا نام لیا کسی اور کا نام نہیں لیا کیونکہ کل ابو بکر صدیق رضی عنہ اس مسئلے پر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر کے ممبر پر سوار ہوں گے تو ممکن ہے لوگوں کو یہ قابل قبول نہ ہو کہاں رسول اللہ وسلم کہاں ابو بکر کو قابل قبول نہ ہو تو یہ بات بار بار واضح ہو جائے لوگ محقد بے یہ سن لیں کہ میرے بات ابو بکر سے ہی امامت کے مستحق ہیں یہ ان کا مقصود تھا تو اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جگمبر نے ایک بات کہہ دی ابو بکر کو حکم دو اس کو اپنانا چاہیے تھا لیکن عائشہ صدیقہ کا اس پر ایک تکرار کرنا یا اس پر اس کو دہرانا اور اس بات کے علاوہ دوسری بات پیش کرنا یہ قسم کا تنازعہ تھا جس سے شریعت نے روکا ہے حفصہ نے جب اللہ کے نبی سے کہا تو آپ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم صاحب یوسف تو حفصہ نے عائشہ سے کہا ما کم ترے وسیع امین کے خیر مجھے تیری طرف سے کبھی کوئی خیر نہیں ملی آپس میں ظاہر ہے کہ ایک جو سوکن کا رشتہ وہ تو تھا ہی تھا تو تیری طرف سے ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی پریشانی ہی ہوتی ہے اس کے بعد واقعات بھی ہیں بلّہ بخائی بخاری نے حدیث کو کتاب و میں بھی روایت کیا کتاب و میں وہاں باب قائم کیا باب اہل العلم والفضل احق بالامام کہ اہل علم اور اہل فضل امامت کے لائق ہیں ابو بکر صدیق کی اس میں باتیں ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اہل علم قرار دیا اہل فضل قرار دیا اور یہ واضح کیا کہ علم و فضل میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں یا تو امامت کے مستحق <تصفح> ایک باب اور قائم کی ہے کہ باب ادا بکل امام صلاح کہ امام نماز میں رو پڑے تو نماز درست ہوگی کچھ اگر امام تکلف ہر روتے تسنم تسن روتے ہیں تو یہ ایک اضافی حرکت ہے نماز پر یہ رونا جائز نہیں اور اگر رونا خود بخود آ جائے اللہ کے خوف اور خشت کی بنا پر جیسے وہ بکر صدیق تھے تو وہ درست ہے صحابہ کہتے ہیں کہ کان کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یوسلی عزیز کا عزیز دل میرے چلے کہ آپ نماز پڑھاتے یا پڑھتے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی رونے کی جیسے چولے چولہے پر ہنڈیا کی آواز آتی جب اس کو جوش آ چولے چولہے پر ہنڈیا کی آواز آتی ہے اس طرح پیارے پیغمبر کے سینے سے رونے کی آواز ایا کردیتے ج پالن م ابن الله باب اثم من آوا احداث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مس ابن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لارسل رسول الله الله عليه وسلم المدينه قال نعم ما بين كذا الى كذا لا يقطع شجره من احداث بها فعليه اللہ والناس بن انس قال او بارک اللہ. باب اسم من تھا جو محدہ تھا اس شخص کا گناہ اس شخص کی وحید جو کسی بدعتی کو پناہ دے یہ آب و ایوا جو ہے یہاں تین معنوں میں ہے ایک ہے اس سے ملاقات کرنا دوسرا اس کی مدد کرنا اور تیسرا جو اس کی بدت ہے جو اس کی افکار ہیں اس کا دفاع کرنا اس کو ٹھیک کہنا درست کہنا یہ تینوں معنی ایوا میں آ سکتے ہیں اس کو ملنا اس کا استقبال کرنا اور اس کی نصرت کرنا اور جو بھی اس کا عقیدہ یا مذہب ہے اس کا دفاع کرنا محد دال کے کسرے کے ساتھ وہ مانا بدرت یہ وہ معنی مجرم ظالم دونوں معنی درست ہیں جب کوئی قرینہ ایسا نہ ہو جو ایک معنی کو خاص کرے تو پھر دونوں معنی درست ہیں یا پھر یہ فتح دال کے ساتھ بفتح دال محدہ وہ معنی بدعت کسی بدعت کو لینا اور کسی بدرت کا دفاع کرنا اور کسی بدرت کی مدد کرنا جو شخص یہ کام کرے گا اس کا کیا گناہ ہے اور اس پر کیا وعید ہے ماں مخارف ماتے کے روا ہو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیق ہے اور تعلیق بھی سیغ معروف کے ساتھ جو کہ سب کی سب صحیح ہیں بخاری کی وہ معلقات جو سیرۂ جزم ان سیغ معروف کے ساتھ ہیں وہ سب صحیح ہیں اور وہ معلقات جو سیغ تمریز کے ساتھ ہیں ان میں صحیح بھی حسن بھی اور ضعیف بھی اور اکثر امام بخاری جہاں ضعف ہے اس کے ذوف کا خود اشارہ کر گئے کہ یہ لا یا ہو یہ لم یا یہ معالق حدیث ب سیغ جزم ہے اور صحیح بخاری میں یہ موجود ہے اب ایک سنت کے ساتھ چنانچہ باب الجزیہ میں امام بخاری حدیث لائے ہیں اس میں الفاظ ہیں من احدث فی عید او, آو مح دفا لعنت اللہ کہ جو اس مدینہ شہر میں کسی بدرت کا ارتکاب کرے گا یا کسی جرم کا ارتکاب کرے گا یا کسی ہی کو پناہ دے گا یا اس کا اکرام کرے گا یا اس کی نصرت کرے گا اس پر اللہ کی لعنت یہ بدرت کی یہ سزا ہے اور یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان چنانچہ یہ حدیث جناب انس مالک سے مروی ہے اوپر جو گزری وہ جناب علی سے تو اس کی دو صنعتیں ہو گئیں اور دو صحابہ اس کے راوی جناب علی اور جناب انس جو یہاں مزکور جناب انس سے سوال ہوا احرم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ یہ سوال انس کے شاگرد نے کیا تھا جس کا نام عاصم بن سلیمان الحدل معروف تابعی راوی ہے سوال کیا کہ کیا نبی علیہ السلام نے مدینہ کو حرام کیا ہے حرام کرنے کا معنی کہ جو شہر حرام ہو جائے اس میں کسی جرم کا ارتکاب جائز نہیں ہے کسی معصیت کا ارتکاب جائز نہیں ہے اور اس شہر کا اکرام اور اس کی حرمت کا پورا خیال رکھنا اس حد تک کہ وہاں شکار بھی نہ کیا جائے درخت بھی نہ کاٹے جائے اور شاخے بھی نہ توڑی جائیں اس حد تک یعنی اس کی حرمت کا یہ وہ بخیا رکھا جائے تو اللہ کے پیارے بیگمبر نے ان سارے معنی کے ساتھ مدینہ شہر کو حرام قرار دیے قال نعم انس نے فرمایا کہ ہاں ما بین بہین قدا علاقہ یہاں سے لے کر وہاں تک یہاں سے لے کر وہاں تک یہ ابہام ہے کہاں سے کہاں تک اس کی صراحت نہیں ہے صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے اس میں ایک ابہام ظاہل ہے ماں بین آر الاقدا آئر ایک ٹیلا معروف ہے ٹیلا کہہ لو جگہ کا نام کہہ لو آئر سے لے کر فلاں جگہ تک مدینہ شہر پورا کا پورا حرم ہے اور حرام ہے حرمت والا ابہام پھر بھی باقی ایک مقام تو واضح ہو گیا آئر لیکن کہاں تک وہ ابہام ہے یہی حدیث صحیح مسلم میں اس میں مکمل ابہام زائل ہے ماں بینا آئر الاور ان آئر ایک ٹیلا فور ایک ٹیلا یا جگہ وہاں سے لے کر وہاں تک جو بیچ کی جگہ ہے وہ ساری حرمت والی ہے اور وہ ساری حدود حرم میں داخل اور شامل لایوقتہ ہوئے شاہجہاروہ اس کا درخت تک نہ کاٹا جائے یعنی شکار کرنا درخت کاٹنا اور شاخیں توڑنا جب یہ چیزیں ناجائز ہیں حرمت اور مقام پر قتل کرنا کسی کو مارنا یا پھر اس سے بڑا کسی بدرٹ کا ارتکاب کرنا کتنا بڑا یہ ایک امر حرام ہوگا چنانچہ فرمایا من احدہ صفیہ حدا تھا فعال حید اللہ بل ملائی کا شہر میں کسی جرم کا ارتکاب کرے گا یا کسی بدرٹ کو جاری کرے گا اس میں اللہ کی لعنت ہے سارے فرشتوں کی لائن اور پورے دنیا کے انسانوں کی لانت اتنا بڑا مجھے اس حرم میں مدینہ منورہ میں کسی بدت کا جو ہے وہ اظہار کرے یا کسی جرم کا اظہار کرے امر عروم ہے اللہ کی لانت فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی تو یہ لانت جو ہے نا یہ حدود حرم کے ساتھ خاص نہیں ہے حرم سے باہر بھی اگر کوئی شخص اس جرم کا ارتکاب کرے گا بدٹ کا ارتقاب کرے گا وہ ملعون ہے لیکن حرم میں ملعون ہونا زیادہ شدید ہے زیادہ سخت ہے یعنی حرم کا یہ جرم زیادہ شدید ہوگا اور زیادہ سخت ہوگا قال عاصم عاصم وہ انس کے شاگرد عاصم بن سلیمان شگیرد آسم سردر بن انس کہ ان قال او کالا محدا مجھے موسی بن انس نے جو ان سہی روایت کر رہے ہیں جب یہ حدیث سنائی تو اس میں او آبا محجسن کے الفاظ بھی اوآبا محجسن کے الفاظ بھی پچھلے مظر میں او آبا محجسن کے الفاظ نہیں ہے یہ الفاظ کو مشکوک نہیں بلکہ پورے یقین اور صحیح صنعت سے ثابت بلکہ ایک محدث نظر جو ان کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہر الفاظ او آبا محدث میں نے انس سے سنے ہیں اکثر من مرہ سو بار سے بھی زیادہ یہ انس کی زبان سے, میں نے سو بار سے بھی زیادہ سنے اور یہ او آدا کی جو ہے یہ سو بار سے بھی زیادہ میں نے ان سے سنے. ایک اور چیز ثابت ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ بدرت کا ارتکاب کتنا جرم ہے اور کسی بدرتی کی توخیر یا اس کو پناہ دینا یا اس کی مدد کرنا یا اس کا دفاع کرنا کتنا حولناک ہے کہ جناب انس یہ حدیث بار بار بیان کرتے حتیٰ کہ ایک ہی محدث کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث ان سے سو بار سے زائد سنی یعنی بار بار اس حدیث کو بیان کرتے جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ بدرت اور اہل بدر یہ کتنے بھیانک جرم کے مرتقب ہیں کہ بار بار یہ حدیث روایت کرتے اور بیان کرتے اسی معنی میں یہ قادی فضل بن ایاز اور عمایہ تابعین سے ان کا ایک قول ہے کہ لا تجلس مَعَ صاحب بدا تھی فنی خوف ہو ان تنزیر کسی <اللعنة> بدرتی کے ساتھ نہ بیٹھو مجھے ڈر ہے کہ بدتی کے ساتھ ساتھ تم پر بھی اللہ کی لانت نہ برسے بنتی ملعون ہے جو بنت کا ارتکاب کرتا ہے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی سارے لوگوں کی اس کے ساتھ اگر تم بیٹھو گے وہ لعنت تم پر بھی برس سکتی مت بیٹھو ان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھو گے تو جو لانت مزگور ہے حدیث میں تم پر بھی برس سکتی اور قادی ہی کا قول ہے من احب صاحب بدعت اللہ واخر نور اسلام خلائی کہ جو شخص کسی بدعتی انسان سے محبت کرے گا اللہ اس کے اعمال برباد کر دے گا کیونکہ بدعتی انسان کے اعمال بھی برباد ہیں ان سے محبت کرو گے تم ان جیسے ہو جاؤ گے ان کا حکم تم پر لاگو ہوگا ان کی طرح تمہارے آماض بھی برباد ہو جائیں گے واقع نور علی اسلام خل اور اللہ اسلام کا نور اس کے دل سے نکال دے گا اس کے دل میں ظلم و تر تاریخی راج کرے گی اور اسلام کا نور اس کے دل سے نکل جائے گا بہت موضوع ابھی ختم نہیں ہوا ہم کچھ اخوال علما کے سرف صالح کے اور بعض آثار اور احادیث بھی پیش کریں گے نماز کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ بات